باللہ السمیر علی من الشیطان الرجی ہمزی ہی ونف کی ہی ونف تھی ولا ایک یا مری اور جب کہا فرشتوں نے وحد قالت الملا ایک اور جب کہا فرشتوں نے ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے اور قالت مونس کا سیگا آیا ہے جمع جب فائل ظاہر ہو جمع کا سیگا ہو تو اس کے لیے فیل واحد مونس کا سیگا لے آتے ہیں وعید قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ ایک قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ استفا کے یقیناََ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو چنا ہے و کے اور تجھ کو پاک کیا ہے و کے اور تجھے پاک کر دیا ہے وصطفا کے اور تجھے چنا ہے اللہ نساء العالمین تمام جہانوں کی عورتوں پر یہاں پر اللہ نے استفا کے استفا کے دو مرتبہ کہا ہے ان اللہ استفا کے وصطفا کے علا نسائل عالمی دو مرتبہ کہا ہے چننے کا ذکر دو مرتبہ ہوا ہے ایک تو اس سے تاکید مراد ہو سکتی ہے دو مرتبہ ذکر کیا تو تاکید مراد ہو سکتی ہے تو یا پھر دوسرا مانا کہ پہلی مرتبہ استفا کے یعنی بچپن میں چن لیا اور دوسری مرتبہ استفا کے وہ عیسی علیہ السلام کی پیدائش کے لیے ان کو چننا منتخب فرمانا خصوصی فضیلت علانس یعنی اس زمانے کی جس زمانے میں مریم تھی اس زمانے کی تمام جہان کی عورتوں پر مطلق طور پہ نہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت دی ہے وہ ایسی ہے جیسے شریر کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے تو ایسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ہے تمام عورتوں پر فضیلت ہے ہاں, ہاں مریم ان کی نہیں یا مریم اے مریم اکنوتی اکنوتی لی ربی کی اکنوتی فرما بردار ہو جا متی بن فرما بردار بن لی ربی کی اپنے رب کے لیے وسطی اور سیدا کر ورکا اور رکو کر مر کے رکو کرنے والوں کے ساتھ یا مریم اکنوتی اے مریم متی ہو جا فرما بردار بن لی ربی کی اپنی رب کے لیے وسطی اور سیدا کر ورقا اور رکو کر مر را رکو کرنے والوں کے لیے رکو کرنے والوں کے ساتھ تو یہ چونکہ بیت المقدس میں رہتی تھی بیت المقدس کی خاطمہ تھی وہیں میں میں رہتی تھی تو اب مسجد میں چونکہ یہ موجود ہیں تو ان کو حکم دیا کہ یہ با جماعت نماز ادا کریں بیسے تو عورتوں پر با جماعت نماز ادا کرنا فرض نہیں ہے لیکن جب وہ مسجد میں موجود ہوں اور نماز انہوں نے پڑھنی بھی ہو اور جماعت ہو تو پھر وہ جماعت کے ساتھ ادا کریں پھرنا بیٹھی رہے لالی کا من امبا الغبی نو ای ہی علئی کیب کی خبریں ہیں لالی کا یہ من امبا الغبی غیب کی خبروں میں سے ہیں غیب کی کچھ خبریں ہیں من کا مانا کچھ کچھ من لبعز آپ شرم تعامل میں پڑیں گے من تبعیز کے لیے آتا ہے کچھ کو بیان کرنے کے لیے زالی یہ من امبا الغبی غیب کی کچھ خبریں ہیں نو ہی علئی کا ہم وہی کرتے ہیں انہیں آپ کی طرف نوحی ہی ہم یہ خبر وہی کر رہے ہیں ادئی کا آپ کی طرف کنتا اور آپ ان کے پاس نہ تھے اد یو کو جب وہ اپنے کلم پھینک رہے تھے اوہم یک فولو کہ ان میں سے کون کفالت کرے گا مریم کی و ماں کنتا اور آپ ان کے پاس نہیں تھے عید یخ جب وہ جھگڑ رہے تھے ظالی کا مین امبائی غیبی نو ہی علیہ یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو پھر مطلب کیا ہوا کہ نبی کو اللہ نے غیب بتایا ہے قرآن کہہ رہا ہے من امباء الغب یہ غیب کی خبریں ہیں نو ہی علئی ہم اس کو آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں تو اللہ نے غیب کی خبریں دی نا عالم الغیب نا قرآن سے ثابت ہو گیا اللہ نے غیب کی خبریں نبی کو بتائی ہیں اللہ نے جب بتا جو دیا غیب وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا اتا عالم الغیب اتائی اللہ نے عطا کیا ہے غیب کا علم تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے دیا ہاں جی جو بتا دیا جائے وہ غیب نہیں ہوتا اچھا اللہ کے سامنے تو لا یازب ولا مستردی ولافما اللہ سے تو کوئی چیز بھی اوجل نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں پھر غیب ہوا کیا <تصفح> <تصفح> اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو غیب کی خبریں وحی کرنے کی ضرورت کیا تھی اگر وہ پہلے ہی عالم الغیب ہوتے تو پھر غیب کی خبریں وحی کرنے کی ضرورت کیا تھی ثابت ہوا کہ آلم الغب نہیں تھے نمبر دو غیب کی خبریں وحی کی ہیں علم غیب نہیں دیا غیب کی خبریں وحی کی ہیں علم غیب علم غیب اور چیز ہے اور غیب کی معلومات دینا اور چیز ہے سمجھ آ رہی ہے بات کی لالی من بائل غیبی یہ غیب کی خبریں ہیں نوحی ہی رہی ہم انہیں آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اب دیکھیں سارے مسلمان سارے مسلمان ان کو پتہ نہ نماز فرد ہے نماز کی فرضیت کا علم دین کا علم ہے کہ نہیں نماز کی فرضیت کا علم کیا ہے تو پھر وہ عالم دین ہوئے سارے مسلمان ہی عالم دین ہوئے نہیں کیوں بس یہ نقطہ جس کو سمجھ آ گیا مسئلہ علم غائب اس کو سمجھ آ گیا علم ہوتا کیا ہے اس کی آپ تعین کر لیں سمجھ لیں کہ علم ہے کیا ہے وہ عوام الناس مولویوں کو سن سن کے ان کو کتنے مسئلے یاد ہوتے ہیں لیکن وہ عالم دین تو نہیں کیوں کئی कی... کئی لوگوں کو مولویوں سے زیادہ مسئلے آتے ہوتے ہیں کئی عوام میں سے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو کئی مولویوں سے زیادہ مسئلے آتے ہوتے ہیں پھر بھی وہ عالم دین سر پیڑ ہوئے تو کہڑی گولی کھائی دی ہے جس پر ہی؟ سارے پتا ہے آپ عالمِ طب ہیں ڈاکٹر ہیں بخار چڑھے تو کہنا ڈال بات کی کوئی سمجھ آ رہی ہے ایک ہے علم اور ایک ہے خبر یا معلومات ان دونوں کے اندر فرق ہے علم کیا ہوتا ہے علم اس ملکہ کا نام ہے ملکہ ایسا ملکہ جس کے ذریعے بندہ نامعلوم چیز تک پہنچ جاتا ہے مقصود جس کے ذریعے واضح ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں علم علم ایسے ملکے کا نام ہے جس کے ذریعے نامعلوم چیز تک پہنچا جاتا ہے یا جس سے مقصود و مطلوب واضح ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں علم اب مثال کے طور پہ آپ نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کسی استاد سے نہیں سنا آپ کے سامنے مسئلہ پیش آ گیا ملٹی سٹوری قبرستان بنانا جائد ہے کہ نہیں شہروں میں آبادی زیادہ ہو رہی ہے جگہ کم ہو رہی ہے بندے زیادہ مر رہے ہیں قبرستان کے لیے جگہ نہیں ہے اب کیا دیاتوں میں لے کے دفنانے جائیں یا شہر کے قبرستان کے اوپر ہی لینٹر ڈال کے اوپر ایک اور قبرستان بنا لیں سو منزلہ قبرستان قبریں قبریں اوپر نیچے لفٹ لگا کے مردوں کو دفنائیں دور جدید کا نیا مسئلہ ہے فائدہ کے لیے منع ہے قرآن کو ہاتھ لگانا چھونا جمبی کے لیے قرآن کو چھونا منع ہے ٹچ موبائل میں قرآن ہے کیا وہ اس کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں ہاتھ میں لے کے, کے نہیں. کہ نہیں ایک ہے آپ خود جو کتاب و سنت کا آپ کے پاس علم ہے اس کو سامنے رکھیں اس سے اشتہاد کریں اور فیصلہ کریں یہ ہے علم اس کا نام ہے علم اور دوسرا ہے کہ آپ کو پتا نہیں آپ کسی سے پوچھ کے اور بتا دیں یہ علم نہیں ہے یہ علم عالم طیب ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کے سامنے بیماری آئے اور وہ اس بیماری کو سمجھ کے دوا تجویز کرے نسخے بعد نہ ہو کہ اس کو نسخے آتے ہیں فلاں بیماری کی یہ دعا فلاں بیماری کی یہ دعا فلاں بیماری, فلا بیماری کی یہ دعا اس کو حکیم یا طبیب یا ڈاکٹر نہیں کہتے بلکہ اس کو کہتے کیا کہتے ہیں اتائیم کیا کہتے ہیں کہ جو حکیم نہ ہو اور حکیم بنا بیٹھا ہو دو چار نسخے ہاتھ میں آ گئے اور حکیم بن کے بیٹھ گیا کیا کہیں گے اس کو اتائی یقینیم اتائی اتائی نیم کیم خطرہ جان اور جس کو دو چار مسلوں کا پتا چل جائے اور وہ مفتی بن کے بیٹھ جائے نیم اللہ اتائی مولوی نیم اللہ خطرۂ ایمان نیم کیم خطرہ جان تو دو چار مسلوں کے پتا چل جانے سے بندہ عالم ہے بلکہ کروڑ مسلے بھی پتہ چل جائیں پھر بھی بندہ عالم نہیں عالم کب بنتا ہے جب اس کو اتحاد کرنا استمباد کرنا آئے ایتوں دیسوں سے مسئلے نکالنے کا طریقہ آئے گا تو عالم بنے گا وغیرہ وہ عالم نہیں ہے ایسے ہی عالم الغیب غیب دان جاننے والا وہ کب بنے گا جب وہ خود غیب تک پہنچ جائے اب دیکھو میرے پاس پوری دنیا کی خبریں آتی ہیں میڈیا ہے دنیا جان کی خبریں میں نے آج تک انڈیا نہیں دیکھا امریکہ نہیں دیکھا پاکستان کے بہت سے شہر میں نے نہیں دیکھے لیکن جب بھی ادھر کوئی وکوا ہوتا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے غیب کی خبر ہے نا میڈیا والے میری تک وہی کر دیتے ہیں تو کیا میں عالم الغیب ہو گیا عالم الغیب کوئی بتائے بھی نہ میرے پاس ایسا ملکہ ہو غیب دانی کا کہ میں اپنے آپ سارا کچھ بتا دوں یہ ہے غیب دانی اور غیب دانی کسی کو اللہ نے عطا نہیں کی علم غیب نہیں دیا غیب کی معلومات دی ہے پھر ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے بڑی مزے اللہ نے کہا ہے لال قمین یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں اچھا اللہ نے اپنے نبی کی طرف غیب کی خبر وہی کی مریم زکریہ کا قصہ علیہ سلاۃ وسلام اچھا یہ بات جاننے سے اگر نبی عالم الغیب ہو گیا تو ہم نے بھی تو قرآن پڑھ لیا ترجمہ پڑھ لیا نا ہمیں بھی ان باتوں کا پتہ چل گیا اگر ان باتوں کا پتہ چلنے سے نبی عالم الغیب ہے تو پھر ہم سارے ہی عالم الغیب پھر تو امتیاز رہا ہی نا معلومات خبروں کے پتا چلنے سے عالم الغیب نہیں بنا جاتا یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے منطقی نقطہ ہے اس کو زیر میں بٹھا لیں علم اور معلومات کے درمیان فرق علم اور معلومات کے درمیان فرق بہل پور میں مناظرہ تھا میرا صحیح دشت کے ساتھ علم غیب کے موجود بڑا دلچسپ کہتا ہے دعوا پیش کرو میں نے دعویٰ کیا کہ نبی عالم الغب نہیں کہتا ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی غیب جانتے تھے میں نے کہا میرا دعویٰ ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں اچھا غیب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے اس میں نا مغالتا وہ دے لیتے ہیں مغالتا دیتے ہیں مناظرے کے دوران دیکھو یہ غیب کی خبر ہے جان لی نا نبی نے لہذا نبی غیب جانتا ہے حالانکہ جاننے کا مانا بھی علم ہوتا ہے لفظیئر فیئر ہے صرف آپ لفظ محتاط بولیں تو کبھی مار نہیں کھائیں گے لفظ محتاط بول میں نے کہا عالم الغیب نہیں وہ اس پہ ہی روتا رہا کہتا ہم نبی کو عالم الغیب نہیں کہتے ہم کہتے نبی غائب جانتے ہیں میں نے کہا تمہاری یہ جتنے مناظرہ سننے کے لیے آئے ہوئے بیٹھے ان سے پوچھو نبی عالم الغیب ہے کہ نہیں جو نبی کو عالم الغیب نہیں مانتا وہ ادھر آ جو مانتا ہے وہ ادھر رہے پیک اٹھے انہوں نے اپنی عوام کو تو یہی کہا نبی عالم الغیب ہے مناظرے میں یہ نہیں کہتے نبی عالم الغیب میں نے یہی حکیم والی اور علم دین والی مثالیں پیش کی وہ پھر چیخا کہتے آپ بات کو اور طرف لے کے جا رہے میں نے کہا نہیں میں تو بات کو سمجھا رہا ہوں ہاں یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کی معلومات دی ہے علم نہیں دیا معلومات دی ہے ہاں اس معلومات کو اگر آپ علم کا نام دیتے ہو تو یہ آپ کے دماغ کی خرابی ہے معلومات کو علم قرار نہیں دیا جا سکتا معلومات اور چیز ہے علم اور چیز ہے یہ فرق سمجھ کے بس مسئلہ علم غیب کا ختم جتنا مرضی بڑے سے بڑا مناظر آ جائے آپ کے سامنے آپ علم اور معلومات کے درمیان تفریق لوگوں کو سمجھا دیں اس کی ایسی تیسی ہو جائے اور دوسرا لفظ عالم الغیب پہ زور دیں کیونکہ بریلوی سارے عوام کیا کہتے ہیں نبی عالم الغیب ہے اسی لفظ پر عالم الغیب پر زور دیں دیکھنا کیا بنتا ہے مناظر بھاگے گا عالم الغیب نہیں کہے گا اگر اس نے نبی کو عالم الغیب کہہ دیا تو ام درزہ خان کا فتح فتوا رضویہ اس کی آگے کر دو ام دردہ خان کہتا ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں بریلویوں کا باپ کہتا ہے کہ نبی عالم الغیب نہیں ایسی ٹیسی ہو جائے گی غالی کا بھی نمبائل یہ غیب کی خبریں ہیں نوحی ہی لیک. ہم انہیں آپ کی طرف ہی کرتے ہیں وما اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنے کلموں کو ڈال رہے تھے ایہم مریم کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرتا ہے مریم علیہ سلاۃ وسلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم عمران کی بیٹی تھی ان کی والدہ نے جب انہیں نظرمانی اور اللہ کے نام پر عبادت گاہ کے خادم, خادم کے طور پر انہیں چھوڑا تو اس عبادت گاہ کے جو خادم تھے ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا کہ اس کی سرپرستی کا شرف کون حاصل کرے گا تو انہوں نے کہا جی قرآن دادی کر لیتے ہیں تو قرآن دادی کرنے کے لیے کلمے ڈالیم یف البریم وہ کلمے ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا تو ذکریہ علیہ السلام کے کا قرآن نکل آیا مما کمتا سیمون اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑے تھے زکریہ نے کفالت کی نا یہ